یا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خوشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دینسادی آ تم پر پتھراؤ بھیجے پھر اپنا کوئی حمات نہ پاؤ